ما فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل فأوحى إلي أنه من سلك مسلكا يطلب فيه علما سهلت له طريق الجنة ومن صلب تو کریم تیسب وَفَضْلٌ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ فیر فَضْلٍ فِي فضل فیر الدِّينِ و ملاق الدین الورا اور تما کالا رہی السلام یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے حدیث قدسی ان احادیث کو کہا جاتا ہے کی جو الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہوں اور معنی اور مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کے ہوں اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے قرآن کے علاوہ قرآن کے علاوہ جبرعیل امین کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ اپنا کلام اپنے الفاظ کے ساتھ نبی علیہ اللہ کو پہنچا دے اور نبی علیہ سراخلام اس کو بتائیں کہ اللہ نے ایسے فرمایا یا اللہ نے میرے پاس یہ وہی بھیجی ایسی احادیث کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی تو نبی علیہ سراب فر... نبی علیہ سراف سلام فرماتے لوگوں اوہا الیا اللہ تعالیٰ نے میری طرف وہی بھیجی ہے اوہا الیا اللہ نے میری طرف وہی بھیجی ہے میرے پاس وہی نادل اس سے ایک چیز تو یہ معلوم پڑ گئی کہ قرآن کے علاوہ اور بھی وہی نبی علیہ رہسر کے پاس نازل ہوتی رہی اور اس وحی کے اندر اللہ تعالیٰ نے چار چیزیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ ان چاروں چیزوں کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے پہلی چیز آپ نے شاد فرمایا کہ اللہ نے جو ہمارے طرف وحی نازل کی اور وہی بھیجا ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ انہوں منسل کا مسلقن یت لوگو فی ہے او کما کالا یہ چار چیزوں میں سے پہلی وہی ہے آپ اللہ تعالی فرما نبی رحصاط فرماتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا یہ پہلی وہی کہ انہوں منسلک مسل مسلک کہتے ہیں راستے کو جو انسان کوئی راستہ چلتا ہے کسی بھی طرح سے چلا پیدل چلا سواری پر آیا اے جیسے بھی آیا جو بھی انسان کوئی راستہ طے کرتا ہے لیکن راستہ طے کرنے کا مقصد ہے یا فیہ البوفی اس راستے کو طے کر کے وہ علم حاصل کرے علم حاصل کرنے کچھ سیکھنے کچھ سننے کے لیے کچھ حاصل کرنے کے لیے دین کی باتیں سیکھنے سکھانے اور دین حاصل کرنے کے لیے جو انسان من سال کا مسلکن جو بھی راستہ طے کر کے وہاں تک گیا جہاں اس کو علم مل سکتا ہے تو اللہ تعالی اس کے اس سفر سے اور اس نیت کے ساتھ جو سفر ہوا اس کی اللہ تعالیٰ کے اتنی قدر اور اللہ تعالی کے اتنی فدیلت ہے اور اللہ اس قدر اس سے راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ فرماتے سہل تو لہو تری الجنہ اس راستے کے بدلے ہم اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں پہلی ہے کہ جو انسان علم حاصل کرنے سیکھنے سکھانے کے لیے راستہ چلتا ہے اور راستہ طے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس راستہ طے کرنے کی سفر کی برکت سے وعدہ جن ہم اس کے لیے جنت کے راستے آسان کرنے کے اور اس کا اندازہ ان دو ہدیث اور لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا یہ راستہ طے کرنا چل کر کے آنا کتنا مقدس اور کتنا مبارک ہوتا ہے کہ نبی علیہ کی مجلس میں جو لوگ بیٹھا کرتے تھے سکھانے کے لیے ان میں سے باد صحابی کرام جب پلٹ کر کے اپنے گھر جاتے تو اپنے ایمان میں کافی فرق محسوس کرتے فرق یہ محسوس ہوتا کہ نبی علیہ کی مجلس میں جو رہتے ہیں اور کچھ سنتے رہتے ہیں سیکھتے سکھاتے رہتے ہیں تو اس قدر ہمارا ایمان یورقین بڑھا رہتا ہے گویا کی جنت اور جہنم دونوں اپنی آنکھوں سے ہم لوگ دیکھ رہے اس انداز کا منظر ہمارے سامنے رہ لیکن جب واپس جاتے اپنے گھر تو یہ کیفیت باقی نہ رہ جاتی اسی لیے اکرام نے جب دیکھا کہ نبی علیہ کے سامنے تو ہمارا کسی اور انداز ہمارا ایمان رہتا ہے اور اپنے گھر آ جانے کے بعد کچھ اور قیفیت ہو جاتی ہے تو صحاب کرام میں سے بعد حضرات کو یہ ڈر لاحق ہوا شاید کہ ہمارے دل میں یہ پیدا ہو گئی جن میں سر حضرت حمزلہ رضی اللہ تعالی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ کی مجلس میں آنا بند کر. یہ قیفیت پا کر کے جب دونوں وقت کی کیفیت یکساں نہ رہی تو ڈر گئے اور سمجھ لیے کہ ہمارے اندر نفاق پیدا ہو گیا اور نبی علیہ الحسر کی مجلس میں آنا بند کر چند دنوں کے بعد آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے حنزلہ نظر نہیں آ رہے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ اچھا ہم پتا لگاتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیریت معلوم کرنے کے لیے گئے تو حنزلہ اپنے گھر میں صحت مند تندرست آفیت میں موجود ہیں کہا یار اللہ رسول تمہیں پوچھ رہے کیا بات ہے آپ آتے نہیں غائب ہیں کئی دن سے اس وقت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بات اصل ہے میں نے نبی علیہ السلام کی کے مقدس مجلس میں شرکت کرنا بند کر دیا ہے چونکہ نا فاقہ حنزلہ تو ہنزلہ مومن نہیں بلکہ منافق ہو چکا ہے اور نبی علیہ صراب صاحب کی مجلس میں ہم منافق نفاق لے کر کے حاضر نہیں ہو سکتے حضرت صدیق اکبر نے کہا اللہ کے بندے ہنزلہ کیا کہہ رہے ہو تم کہیں گے نہیں منافق ہو کہ کیسے ہو گئے تو بتایا کہ نبی علیہ صراب صاحب کی مجلس میں جب ہم رہتے ہیں سنتے سناتے رہتے ہیں تو اس وقت ایمان کی کیفیت کچھ اور رہتی ہے اور آپ کے یہاں سے نکل کر اپنے گھر آ جاتے آفسنا گھر آئے اہل ویال بال بچوں کے کام اور مویشی اور جانور اپنے تجارت کاروبار اور کھیتی باڑی میں لگ جاتے ہیں تو ایمان کی ہو کہ اس کے باقی نہیں رہ جاتی یہی تو نفاق ہے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ہاں یہ تو ہم کو بھی حاصل ہوتا ہے اس کا مطلب کہ نا فاقا ابو بکر ابو بکر بھی منافق ہو گیا لیکن ابو بکردی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کبھی وہ ایمان انسان تھے ان کو جھٹکا تو لگا کہ واقعی یہ کیسی میرے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ کچھ دیر تو روئے لیکن پھر حمزلہ سے کہتے ہیں حمزلہ رونے سے کام نہیں بنے گا چلو ہم لوگ اللہ کے نبی رات صاحب سے چل کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ کیفیت ہے اس کا علاج کیا ہے صدیق کے اکبر خود بھی آئے ہم رضی اللہ تالانو کو بھی لے کر کے آئے اور نبی صلاح سے کیفیت بیان کر دی آ یہ صحیح ایمان یہی ہے کہ ساطن ہا قضا و ساطن ہا کسی وقت ایمان تمہارا اتنا اونچا ہو جاتا ایمان یقین اتنا پڑھ جاتا ہے کہ تمہیں جنت و جہنو اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے ایمان کے ایک ایک ہوتا ہے اور کسی وقت ایمان کی یہ کیفیت باقی نہیں رہتی گھٹ جاتا ہے یہ تو صحیح ایمان ہونے کی نشانی ہے اور یاد رکھو یہ تبدیلی جو تمہارے اندر آتی اس کی فکر تم نہ کرو یہاں ہماری مجلس میں جب سنتے سناتے ہو سیکھتے سکھاتے ہو اس وقت جو تمہاری ایمانی کیفیت رہتی ہے اگر ہماری مجلس سے جانے کے بعد بھی یہ کیفیت باقی رہے تمہارے اندر تو لوگ تم راستہ چلو گے تو دونوں جانب فرشتے کتار کتار لگا کر کے لائن میں کھڑے ہو گے اور صرف تم سے مسافہ کرنا ان کا مقصد ہوگا مسافہ کرنا چاہے مسافے کی غرض سے دائیں اور بائیں جانب دونوں طرف لائنوں سے کھڑے ہو گے لیکن ہسا قدا و سا قدا بس بلا ایمان کہ کبھی ایسا ہوتا ہے اور کبھی ایمان ویسا گھٹ جایا کرتا ہے تو وہ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ سفر جو ہوتا ہے کتنا مقدس ہوا کرتا ہے جب یہ رہس نے ساتھ نمایا جب انسان سیکھنے سکھانے اور پڑھنے پڑھانے کے لیے قدم اٹھاتا ہے اپنے گھر سے باہر نکالتا ہے تو نہیں آتا طالب علم تو طالب علم کے سے خوش ہو کر کے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں تو چار چیزوں میں سے پہلی وہی جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ سراب پر نازل کیا ان چار چیزوں میں سے ان اللہ <سؤال> اوہا ان مسلک علم تو لہو طریق الجنہ اللہ نے میرے اوپر یہ ابھی وہی نادل کی ہے چند منٹ پہلے جب رئیل امین واپس گئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی بھی کس قسم کا راستہ طے کرتا ہے ہم اس راستے کی برکت سے جنت کے راستے اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں شوق پیدا کر دے نمبر دو آپ نمایا کریم تھی ہے ومن سلب تو کریمت ہوں الجنا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی میرے پاس وہی نا کی ہے من سلب تو کریمت میں اپنے جس مومن بندے کی دونوں قریب اور عزیز اور محبوب چیزوں کو چھین لیتا ہوں اور اگر وہ واویلا شکو شکایت کے بجائے وہ صبر کرے تو اس صبر کی برکت سے ان دونوں چیزوں کو چھین لینے پر جو صبر کیا ہے اس کی برکت سے ہم اس کو جنت عطا کر دیتے ہیں من صلب کو کریمتئی کریمتئی کیا ہے یہ دونوں ہے اللہ تعالی نے ان کو کریمت کرا دیا ہے چونکہ انسان کے نزدیک یہ بڑی محبوب اور پسندیدہ چیزیں ہوا تھا دونوں آنکھیں ہوتی ہیں اللہ تعالی نے ساتھ اگر میں نے اپنے کسی بندے کی بیماری سے یا کسی اور ناحیے سے ہم نے اس کی بینائی کو چھین لیا اور اسے ہم نے بینائی سے محروب کر دیا اگر وہ انسان ہمارا فیصلہ سمجھ کر کے اپنا مقدر اور نصیب سمجھ کر کے صبر کرتا ہے شکوہ شکایت نہیں اللہ تعالی کے ہاں اللہ کی شکوہ شکایت نہیں کرتا ہاں وہ وہ اللہ تعالی کا فیصلہ سمجھ کر کے جو صبر کرتا ہے ان دونوں آنکھوں کے لے لینے کے عباد ہم اس کو اتنی بڑی جنت دے دی دیا کرتے ہیں نمبر 3 جو تیسری وہی اللہ نے نادیل کی اپ فرماتے ہیں وفضلن فی علم وفضلن فی علم خیر من فضلن فی عبادت اللہ تعالی نے بدریے یہ وہی یہ تیسری چیز ہمارے اوپر ابھی نادل کی ہے اور ہمیں یہ پہنچایا ہے کہ ایک انسان کے پاس کتنا بھی علم ہو لیکن اگر اپنے علم میں اضافہ کے اللہ نے جو اس کو شریعت کا علم دیا ہے جتنا اس کو معلوم ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے بلکہ جو ہم نے اس کو علم دیا ہے تھوڑا یا زیادہ اس نے مزید اضافے کی نیت سے اور مزید اپنی معلومات کو پڑھانے کے لیے اے کچھ دیر وہ علم حاصل کرنے میں یا پڑھنے پڑھانے میں اپنا ٹائم لگا دیتا ہے تو اللہ کے نبی اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ نفلی عبادت کرنے نفلی رودے نفلی نماز اور نفلی صدقات اور خیرات یہ بڑی بڑی جو عبادتیں ہیں ان تمام نفلی عبادتوں سے زیادہ آج و ثواب ہم اس شخص کو دیتے ہیں جو تھوڑا سا اپنے علم میں اضافہ کے لیے کہیں بیٹھ جاتا ہے اور کہیں کچھ لکھنا پڑھانا شروع کر دیا کرتا ہے فضل فی علم خیر من فضل فی عبادت ان نفلی عبادت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب نفلی علم حاصل کرنا اور ایک حدیث میں آپ نے شاد روایا کہ نفلی عبادت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ انسان نفلی علم حاصل کر لی اسی لیے حضرت ابو حرا رضی اللہ تالان ہو جو علم کے بڑے شوقین تھے اور ان کے شوق کا عالم یہ تھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک ایک دن نبی علیہ سے بھری مجلس میں نبی علیہ نے بڑی حضرت سوال کیا یا رسول اللہ من اس بے شفاطی کامل کیا رسول اللہ آپ کے تو بہت امتی ہیں قیامت قیامت آتے رہیں گے لیکن آپ ذرا بتائیں آپ کے امتیوں میں سب سے زیادہ قیامت کے دن حشے کے میدان میں آپ کی شفاعت کا مستحق سب سے زیادہ کون امتی ہوگا ان لوگوں کو بڑی فکر رہتی تھی اوپر کی کہ وہاں کا کیا ہوگا اور آج ہم کو سب سے زیادہ فکر کس کی ہے اس کی وہاں اللہ اللہ کریب وہاں کا سارا معاملہ کس کے ہوگا اللہ کریم ساری فکر ہماری اے چند روزہ زندگی کیلئے ہیں اور صحابہ اکرام کی زندگی گدرہ دیکھیں کہتے ہیں یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ یا رسول اللہ آپ ترہ بتائیں کہ آمد کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے بڑا مستحق قور ہوگا سب سے دادہ حق دار ہوگا سب سے پہلے آپ کس کی شفاعت کریں گے آپ اس کو کے برشات روائے ہس پڑے ابو حریرہ آخرکار تم نے آج وہ سوال کر لیا ہمیں معلوم تھا کہ یہ سوال تمہیں کرو گے تم سے پہلے کوئی یہ سوال نہیں کرے گا جو نبی علیہ سراسام کو یہ اندازہ تھا کہ ابو حرا کو جتنا حدیث سننے اور یاد کرنے اور علم حاصل کرنے کا جتنا شوق ابو حرا کو اتنا کسی اور کو نہیں ہے اس لیے آپ نے فرمایا ابو حرا تمہارے علم کی ہرس اور کوشش کی وجہ سے مجھے پہلے ہی سے اندازہ تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا اس امت میں سب سے پہلے یہ سوال تم کرو گے اس سے حضرت کی بڑی خبیلت ثابت ہوتی ہے ابو ہورینا سن لو اسعد اللہ بشفاعتی بے شفاطی یومیاماسد اللہ سے بے شفا قیامت کے دن سب سے زیادہ میری شفاعت کا مستحق میرا وہ امتی ہوگا جو سب سے زیادہ ہمارے اوپر درود و سلام بھیجنے والا ہوتا ہے تو میرے بھائی یہ علم حاصل کرنا یہی ابو ہر رضی اللہ تالانو کہتے ہیں کہ میں اگر رات کو رات کو ایک گھنٹہ کہیں بیٹھ کر کے سا ایک گھنٹہ اگر ہم بیٹھ کر کے علم حاصل کر لیتے ہیں ابو ہر رضی اللہ تالو کہتے ہیں اگر میں رات کو ایک گھنٹہ کہیں بیٹھ کر کے علم حاصل کر لوں تو میں سمجھتا ہوں کہ للت القدر کی عبادت سے بھی بڑا ہم نے اجر و ثواب حاصل کر لیا لوگوں نے کہا یہ کیسے کہا کہ اللہ نے للۃ القدر کی عبادت نفلی عبادت ہے اور علم بھی ہم نفلی حاصل کر رہے ہیں اور اللہ رسول نے ساتھ نمایا کہ نفلی عبادتوں سے زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ نفلی علم میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ شوق پیدا کر دیا کبھی یہ ہمارے دل میں نہیں آئے کہ ہاں جو ہم کہا جاتا ہمیں تو سب معلوم ہے ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہمیں سب کچھ معلوم ہے اور عام طور پہ یہی چیز ہے جو لوگوں کو جہالت اور لا علمی اور دینی اور علمی محفلوں سے محروم کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ یہ اس نظر یہ باطل سے سب کو محفوظ رکھے نمبر تین دی. تیسری چیز نمبر چار نمبر چار اور آخری چیز جو اللہ تعالی نے آپ کے اوپر وہی نادل کی وہ یہ اے لوگو, اللہ نے جو ہم کو دین لے کر کے بھیجا جو ہمیں اسلام ہمیں قرآن اور ہمیں شریعت لے کر کے بھیجا ہے اس شریعت اور اس دین کی کدار و مدار اور اس میں جو دین اللہ نے ہمیں لے کر کے بھیجا اس کا تمام تر حصہ اور سب سے بڑا حصہ اور اس دین پر قائم رہنے والا سب سے بڑا ستون جو ہے وہ ملاقین الورا وارا ہے واور کس کو کہتی ہے انبی علحصر نے دین کا دار و مدار اسلام اور قرآن اور آپ کی لائبری شریعت کا دار و مدار نے میا ساری چیزوں کا دار و مدار ورا پر ہے ورا کس کو کہتی ہے ورا یہ ایک تو ہے سے بھی تکوا کا مطلب یہ کہ آپ حرام چیزوں سے بچیں تکوا کا مطلب حرام چیزوں سے بچیں اور اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچے جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو آپ بجا لیں جن کو اللہ نے حرام منع ان سے اس کو کہا جاتا ہے تکوا لیکن تقوی سے بھی اعلیٰ درجہ ایک چیز ہے جس کو ورا کہا جاتا ہے ورا دین پر قائم رہنے دین پر باقی رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ آپ نے کرا دیا ورا کہتے ہیں کہ بہت ساری وہ جائے چیزیں بہت ساری وہ مباح چیزیں جو آپ کے لیے جائز ہیں ان تمام جائز اور مباح چیزوں کو چھوڑ دینا جو ہیں تو جائز لیکن ممکن ہے کہ یہ حرام اور ناجائز چیز کا ذریعہ بن جائیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کے لیے جائز ہے اور اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں یہ چھت آپ کی ہے آپ اپنے گھر پر چھت میں جائیں چھت آپ کی ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی آپ کا چھت ہے آپ اس کے مالک ہیں آپ کی کھڑکی آپ کی ہے آپ اس کے مالک ہیں چاہے کھلی رکھیں چاہے بند رکھیں لیکن کھڑکی کھولنا تو حرام نہیں ہے چھت پر گھومنا حرام نہیں ہے لیکن پاس پڑوس میں کسی کی ماں اور بہنوں پر اور کسی کی نگاہ ڈالنا اور کسی کے گھر میں جھانکنا یہ نا جائے گا اور مجبور نہیں کر سکتی کنارے گھر میں جھانکیں گے بھی سامنے والا چیل میں بلگم تھوپ رہا تھا کون آپ کو پکڑ سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ جو چیزیں جائے سونے لیکن اگر وہ ناجائز حرام چیز برائی کا سبب بن رہی ہو ان تمام جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دینا حرام چیزوں نافرمانی سے بچنے کے لیے کسی چیز کا نام کیا ہے مرد. ورا اب ورا کا مطلب آسانی سمجھ میں گیا ساری مکمل دین اسلام کی بنیاد اور تمام ریکیوں کا دار و مدار اور تمام برائیوں سے بچنے کا معیار جو ہے وہ آپ نے فرمایا کیا ہے وہ رہا ہے اسی لیے امام ابو نعیم رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا بہترین واقعہ نقل کیا امیر المومنین علی نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوفر کے کادی کادی شریح رحمۃ اللہ علیہ یہ قادی شرح بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے قادی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دمانے سے یہ کے قاضی تھے اور ان کو قاضی بنانے کا بھی بڑا عجیب و غریب واقع ہے بن رحمت اللہ طبقات کے در اور دیگر محدثین نقل کرتے ہیں ایک مرتبہ امیر المومنین عمر عبد الخط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک بازار میں جا کر کے گھوڑا خریدا گھوڑا خریدا اور گھوڑا خریدنے کے بعد چیز مکمل ہو گئی کہا بھئی میں تیرے گھوڑے کو چلا کر کے دیکھوں گا ہمارے کام کا ہے کہ نہیں جیسے جانور خریدنے کا دستور ہے آپ کسی کی گاڑی خریدنا چاہیں گے تو سب سے پہلے کریں گے عمر فاروق رضی اللہ تالو کا حق حاصل تھا انہوں نے کہا کہ میں ٹرائی کروں گا کہ ہے کام کا کی نہیں اس نے کہا لے جاؤ عمر فاروق رضی اللہ تالانہ ہو گھوڑے کو خوب لگائی امر فاروق بگائے بہت دور جانے کے بعد کہیں گھوڑا ٹکرایا اور ایک خراب ہو گیا امیر نے کہا کہ لے جاؤ یہ گھوڑا ہمارے کام کا نہیں ہے اس بدو نے کہا نہیں گھوڑا بھی قبول کروں گا کیوں آپ نے گھوڑے کی ٹانگ پر بات کرتی میرا گھوڑا اہم دار ہوگا میں واپس لوں گا امیر نے کہا کہ ہم نے ابھی تمہاری اجازت سے میں نے اس کو بتایا بغیر ہم ٹائم کیے ہوئے اور تجربے کے بجائے کیسے نہیں لیں گے ہم کہا کہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے کوئی کاضی مقرر کرو وہ پتا نہیں بدو بے چارا گیا کازیب پکڑا تو سرح کو پکڑ کر کے لایا ابھی تک یہ مدینے میں گمن ہستی تھی ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا کہ لائے گئے تو کہا کہ امیر المری نے کہا سورے اس نے تم کو ہمارے اور اپنے درمیان حکم مقرر کیا ہے کہا امر کیا بات ہے سارے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں عمر فاروق کے خلاف کون فیصلہ دے سکتا ہے اس نے کادیسری فاروق نے پورا قصہ بیان کیا میں نے گھوڑے اس کے گھوڑے خریدنے کی بات چیت کی اور میں نے اس سے کہا کہ میں گھوڑا چلا کر کے دیکھتا ہوں اور میں بگایا آگے جا کر کے ایک ٹھوکر کھایا گر گیا ہمارے کام کریں میں نہیں لیتا اپنا گھوڑا واپس لے جائے بدو لینے کے لیے تیار نہیں بدو نے کہا کہ بھائی میں لینے کے لیے تیار ہوں لیکن ہمارا گھوڑا درست ہو ٹانگ جیسے میں نے دیا تو ویسے گھوڑا میں لوں گا اللہ اور امیر المومنین ہمارا گھوڑا ہم سے لیے بے ایسا لوٹا رہے ہیں لگڑا گھوڑا میں کیسے لوں گا اللہ اکبر کادی سریح رحمت اللہ اللہ تعالیٰ جن کے اندر امانت دیانت تکوا محدودی رکھتا ہے عمر فاروق کا چلان ان کا غصہ عمر فاروق کا درہ ساری چیزیں مشہور تھی کادی شورہ کہنے لگے شورح رحمت اللہ المومنین بات اصل یہ ہم کو آپ نے جس تسلیم کیا ہے رد کماخا ادب انصاف کا تقاضا ہے کہ اگر گھوڑا لینا ہے واپس لوٹانا چاہتے ہیں تو رد کما اخذہ جیسے آپ نے لیا تھا ویسے گھوڑا آپ لوٹائے اور آپ نے صحیح سالی میں لیا لگڑا گھوڑا نہیں لوٹا اور دوسری شکل یہ ہے کہ آپ گھوڑے کی قیمت دیں اور گھوڑا آپ لے جائیں لگڑا گھوڑا اس کو کی مدد کرے عمر فاروق رضی اللہ تان کا ماشاء اللہ کہاں رہتے ہو کہاں رہتے ہو کہا محلے کے اندر کاچا ہمارے ساتھ چلو پیسہ نکالا گھوڑے والے کو دیا لے کر کے آئے ہاں بیٹھو آپ اس میں دیوار جو تھا مسجد نبی دیوار بیٹھو یہاں اپنے منشی کو بلایا جو پورے صوبے کے گورنروں اور کاتب کا تھا اس کو بلایا کہا دیکھو اس وقت پورے مملکت اسلامیہ میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں قاضی کی ضرورت ہو اتنا عدل و انصاف کرنے والا انسان گھر بیٹھا رہے گا ایسے انسان جو تلاشتے ہیں اس نے ہمارا بھی لحاظ نہیں رکھا عدل و انصاف کا فیصلہ کیا اس لیے ایسے انسان کو اس وقت دنیا میں جہاں مملکت ہے اسلامی مملکت ہے جہاں بھی قادری کو ضرورت ہو بغیر کسی انتظار کے اس کو اس وقت بھیجو پتہ چلا کہ ہاں کوفہ میں قاضی کے ضرورت ہے اسی وقت لیٹر تیار کیا اور کہاں گورنر کے پاس رہے کر کے جا وہاں قاضی رہو گے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کے زمانے سے یہ قاضی تھے اس دنیا کے اندر جو عدل انسان کے علم بردار قضاد گدرے ہی میں ہیں ان میں تاریخ کے اندر ایک نام ان کا ہاتھ ہے قاضی شبی رحمت اللہ لے کا ایک دن عمر فاروق کا زمانہ آگیا عثمان بن افان کا زمان آگیا یہ کوف علی طالب رضی اللہ تعالی نو کا زمانہ آیا یہ قاضی ہی تھے اور علی رضی اللہ تعالی نے بڑی محبت کر رہے تھے ایک دن امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی نو ان کے گھر گئے اور قاضی شرع یہ میں اون گھوڑے پر سوار ہوں اور ہمارے ساتھ تو بیٹھو ذرا ہم دونوں کشت کرتے ہیں امیر المومنین اور قاضی دونوں دستہ دو دو دو کر رہے ہیں مسجد کے قریب سے گدرے تو دیکھا کہ ایک شخص تقریر کر رہا ہے اور وہ کون شخص ہے؟ علی رضی اللہ, نہیں, قادی کو بھی نہیں. اللہ کہتے ہیں مسجد کے دروازے پر فوری طور دیوار کھلی تھی سواری روکی اور, وہاں بانا اور ہم کو لے کر کے مسجد میں داخل ہو وہ شخص حضرت علی کو دیکھ کر کے تھوڑا سا گھبرایا اچانک میری کوئی شکایت پہنچی علی بھی اور کادی بھی ساتھ آیا ہوا ہے شاید ہمارے خلاف کوئی کارروائی ہونے والی ہے کہا کہ تم کو کس نے تقریر کی اجازت دی کا اللہ کا گھر ہے اللہ کے بندے ہیں میں بتا رہا ہوں کا اچھا میں تم سے چند سوال کروں گا اگر سوال کا جواب دیا تو آئندہ تجھے تقریر کرنے کی اجازت ہوگی اور اگر تو نے سوال کا جواب نہ دیا تو اس کا مطلب تقریر کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا تو دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا اللہ اکبر امیر المومنین اب خوش ہو گیا کوئی بات نہیں کوئی غلط رپورٹ نہیں ہے نیچے کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا سوال ہو یعنی دین, کو دین، وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو دین پر کائم رکھتی ہے اور وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو دین سے ہٹا دے دین پر قائم رہنے والی دین پر باقی رکھنے والی چیز کیا ہے اور دین سے ہٹا کر کے بے دینی کی راہ پر ڈال دینے والی چیز کیا بتاؤ کادیش کہتا اس نے کہا امیر منی سے الدین الورا دین پر قائم رہنے والی چیز و ہے انسان کے اندر اگر ورا آ گیا تو ہمیشہ وہ دین پر قائم رہے گا علی اللہ تعالیٰ اچھا وہاں پیارا جواب واقعی ورا اگر اللہ تعالیٰ اللہ نے ورا پر رکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس واحد سے پوچھتے قائم باقی رکھنے والی استقامت کی چیز اور دین سے ہٹا دینے والی زائل کر دینے والی بے دین بنا دینے والی چیز کیا ہے کہا امیر المومنین سبات تو الورا دین پر قائم رکھنے والی چیز تو ورا ہے رہا دوسرا سوال وہ سوال ہو اور دین سے بے دین بنانے دینے والی چیز جو ہے ہرس اور تمام انسان کے دل میں دنیا کی ہرس محبت اور لالچ پیدا ہو جائے اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو دین پر باقی نہیں رکھ سکتی انسان کے ہرس تما ناجائز لالچ ناجائز دنیا اور مال کی محبت یہ انسان کو بے دین بنا دینے والی چیز ہے اور ورا انسان کو دین پر قائم رکھنے والی چیز ہے امیر المومن نے کہا صدقتا بالکل تم نے صحیح جواب دیا اب تمہیں وعد و نصیحت کرنے کی مسجدوں میں اجازت دی جاری ہے میرے بھائی بیان کرنا یہ تھا کہ ورہ یہی وہ عمل ہے جو انسان کو دین پر قائم کرنے والا ہے اسی لئے ایک موقع پر حدیث پوری نہیں بیان کر سکتا بس ایک اے اے اے اے اے حدیث کا ایک جملہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہوریرا رضی اللہ ہو تالان کو وسیعت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو ہوریرا کن ان کن ورے ان تک تم اگر ورہ اختیار کر تو دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار تم بن جاؤ گی اللہ تعالی ہم سب کو وارا سے نوازے باقی باتیں انشاءاللہ کل بلی شیبہ میں آئے گی اللہ تعالی عمل کی توفیق نسی فرمائے